أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اعوذ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالقكم بشيء لا إله إلا هو فأنت تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى منه قَدَّرَ لَكُمْ أَجَلًا مُسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى فإذا قَ الله أَر فَإِن ما يَقود لَهُكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد محترم ومكرم سامين هدرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورت المعمن کی تفصیل جاری ہے اور آج آیت نمبر اکسٹھ سے ہم آغاز کر رہے ہیں یہاں سے اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل بیان ہوتے ہیں اور ان دلائل کا مقصد مشرقین مکہ اور کفار قریش کسان سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اس بات کہ جو ذات ان تمام دلائل پر قادر ہے وہ بھلا جب قیامت قائم ہوگی تو قبروں سے تمہیں اٹھانے پر قادر کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ بھی جائیدہ لکم الئی لل تسکن اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے اللہ رات کو ایک قدیم نشانی کے طور پر لطسکنو بھی ہے تاکہ تم اس میں سکونت اور آرام اختیار کر لو اللہ تعالی اللہ بھی اللہ تعالیٰ وزاد ہے جاد لکم جس نے بنایا تمہارے لیے اللہ رات کو لسکنوخی ہے تاکہ تم اس میں سکون کر سکو آرام کر سکو بن نہارا اور بنایا دن روشن تاکہ ہر شاید تمہیں نظر آئے تو رات تاریخ ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے اور تاریخی اور اندھیرا کی سکون میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے اس سے نیند انتہائی پر سکون ہوتی ہے اور ایک انسان جتنا بھی تھکا ہو جب وہ رات کو اپنی نیند پوری کر لیتا ہے تو تمام दूर دور ہو جاتی ہیں اور وہ اگلے دن اپنی معیشت کے اسباب تلاش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو رات اور دن اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں رات آرام کے لیے اور سکون کے لیے اور ایک نیند حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو نشاط اور چستی مہیا کرے اور دن روشن ہوتا ہے ہر چیز کھلم کھلا نظر آتی ہے اور انسان آسانی سے معیشت کے اسباب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے کام کاج میں نکل سکتا ہے تو رات آرام کے لیے اور دن کمانے کے لیے اور جدوجہد کرنے کے لیے ان اللہ فضل ولاکن اکثر الناف لائش قرون بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے الناس لوگوں پر ولاکن اکثر الناف لائش قرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے حالانکہ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے وہ ان ط اللہ علیہ حصو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھے تو شمار نہیں کر سکتے ان میں سے یہ دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ایک رات اور ایک دن رات میں تاریکی ہوتی ہے اور انسان بھرپور نیند کر کے آرام کر کے اور اپنے جسم میں قوت جو ہے وہ مہیا کر دیتا ہے اس سکون کے ذریعے اور پھر وہ ایک نیند لینے کے بعد اگلے دن کے لیے تیار ہوتا ہے عمل کے لیے معیشت کی تلاش کے لیے اگر ایک انسان چند گھنٹے سو جائے اور قیام الل کے لیے بیدار ہو تو یقیناً اسے قیام العل کی بھی قوت دستیاب ہوگی حاصل ہوگی اس آرام اور اس نیند کے بعد اور اس کے بعد اسباب معیشت ہیں اپنی روزی کے لیے نکلے تو جب وہ اس طرح نکلے گا فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رات کی نیند کر لے قیام اللیل کر لے فجر کی نماز پڑھ لے نویر اسلام کی عزیث ہے کہ فجر کی نماز جو با جماعت پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ اس کی نگرانی کرے گا اور جو فجر کی سنتیں ہیں اکل فجر خیروں میں نہ دنیا و فجر کی دو سنتیں پوری دنیا و ما ہاتھ سے بہتر ہے پوری دنیا اکٹھی کر لی جائے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے لیے جو بھی دنیا ہے وہ ساری ایک مقام پر جمع کر لیں تو فجر کی دو سنتیں ان سے بھی بڑھ کر اعلیٰ اور محبوب ہیں ان سے بھی بہترین ہیں پوری دنیا ایک طرف ہو دنیا کے خزانے اور دولتیں ایک طرف ہو سربتیں ایک طرف ہو اور فجر کی دو سنتیں ایک طرف ہو یہ دو سنتیں ان تمام سربتوں اور دولتوں سے بہتر ہے تو یہ ایک, ایک انسان جب فطری طقاتوں کو پورا کرے گا اور رات ایک مکمل آرام کرنے کے بعد اٹھے گا تو رات کا قیام بھی کر سکے گا پھر فجر کی سنتیں ادا کر لے لیکن فجر کی سنتوں میں نبی علیہ السلام کی جو ایک سنت تھی وہ یہ تھی کہ ہلکی پڑھا کرتے تھے بعض لوگ یہ سنتیں بھی لمبی پڑھتے ہیں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لمبے رکوع کرتے ہیں حالانکہ ہلکا پڑھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے پھر فجر کی نماز اگر بعض ہو تو وہ اللہ تعالی کی نگرانی اور اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر بنارا مکثرا اللہ نے دن روشن کر دیا تو روشن دن میں اپنے کام کاج کے لیے نکلے جب اس طرح گھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہوئے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کے معمول میں برکتیں اضاف فرمائے گا اور معیشت کے سباب اس کے لیے آسان کر دے گا تو انفلس بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر ولیکن اکثر اللہ عش کروں اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے شکر ادا کیسے کریں نمبر ایک زبان سے الحمدللہ للہ کہیں شکر اللہ, اللہ, اللہ کا شکر ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی تعریف ہے اسی کی فنا ہے اسی کا فضل اور اسی کی نینتیں یہ زبان کا شکر ہے زبان کی حمد ہے اور پھر دل کا شکر دل کا شکر کا معنی بندے کا عقیدہ ہو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہے کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں یہ دل کا شکر ہے یعنی شکر زبان سے بھی ہوتا ہے زبان کے ذکر سے اور شکر ایک اعتقادی مسئلہ انسان کے دل سے بھی ہوتا ہے کہ دل میں یہ ایک اقرار جازم ہو تصدیق کامل ہو کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ر اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور پھر شکر کی تیسری عملی صورت ہے جسم کے باقی آزاد جو ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں چھکا دے فرما برداری میں چھکا دے تو ان تین طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا ان تین طریقوں سے زبان سے دل سے اور جسم کے سارے آزاد سے تو اللہ تعالیٰ کی منجملہ نیم تو ہمیں سے یہ دو نعمتیں سے بڑی عظیم و شان ہے رات جو اندھیری کر دی سکون کے لیے دن کو روشن کر دیا اجالا مہیا کر دیا تاکہ اپنے کام کاج آپ خوب دیکھ سکیں لیکن کام کاج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے مواقع آتے ہیں ظہر کی نماز آتی ہے عصر کی نماز آتی ہے مغرب شاہ کی نمازیں آتی ہیں تو وہ نمازیں بھی جماعت کی حفاظت کے ساتھ وقت پر ادا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور بڑھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان و حاقع وسطی خان نمازوں کی حفاظت کرو اور سلاد وسطی کی خاص طور پہ عصر کی نماز کی خاص طور پہ اور یہ اللہ کا فرمان دنیا کے بہت سے امور کے دوران آیا ہے اس سے قبل بھی دنیا داری کی باتیں ہیں اس کے بعد بھی دنیا داری کی باتیں ہیں اور بیچ میں آئے تھے کریمہ حافظ اللہ صلی اللہ کے نمازوں کی حفاظت کرو مانا یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو محب ہو جاؤ اور دنیا میں مناک ہو جاؤ مشغول ہو جاؤ اور اللہ کے حقوق کو فراموش کر دو نمازوں میں تاخیر کر دو اور نمازوں کو ضائع کر دو ایسا نہ ہو بلکہ دنیا کے امور کی ادائیگی کے دوران جو ہی وقت سلات آ جائے نماز کا وقت آ جائے تو ہر مصروفیت چھوڑ کر نماز کے لیے پہنچ جاؤ اور اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ اللہ ربکم خالق و کل یہی اللہ رب خال شہید اللہ ربت تمہارا رب اللہ تمہارا رب ہے یہ ظالم قریب کا من ہے مگر اشارہ برائے بعید ہے یہ ظالم یہ ظالح کا اشارہ برائے بعید ہے حالانکہ مانا یہاں قریب گئے تو بعید کا اشارہ اللہ تعالی کی رفعت کی نشاندہی کرتا ہے بہت بلند اور بالا ذات مخلوقات سجدہ اور بہت اوپر یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے حالانکہ اشارہ برائے قریب ہے مگر یہاں بعید کا اشارہ لا کر اللہ تعالیٰ کے رفرت مکان کو اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے ذالکم اللہ اللہ ربکم اللہ تمہارا رب خالق کل شعین ہر شہر کا خالق ربکم یہ خبر ہے مضاف مزافل مل کر اور خالق و کل شعین بھی مضاف مظافل مل کر خبریں سانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو خبریں ہیں یہ تمہارا رب ہے اور دوسرا یہ کہ ہر شہر کا خالق ہے اور ہر شہر کا خالق نے صرف اللہ نے دعوی کیا ہے یہ جی. کائنات بہت سے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں. کسی کا یہ دعوی نہیں کہ میں ہر شہر کا خالق ہوں صرف اللہ کا دعوی اللہ ہر شہر کا خالق چھوٹے سے ذرے سے لے کر ان وسیع اور عید آسمانوں تک ہر شہر کا اللہ خالق ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو خبریں ایک وہ تمہارا رب ہے اس کو رب مانو رب ماننے کا معنی وہی خالق وہی مالک وہی رازق وہی مشکل خشال وہی حاجت روا وہی دستگیری کرنے والا وہی گنج بخش وہی داتا رب میں یہ سارے معنی ہیں ہم نے یہ سارے معنی مخلوقات کو دے دی فلا دستگیر ہے فلا داتا ہے فلا مشکل خوشا ہے فلا حاجت روا ہے فلا بیڑے پار لگانے والا ہے یہ سارے ربوبیت کے معنی ہم نے مخلوقات کو دے دی تو اللہ کو رب کو کہاں مانا رب ماننے کو اللہ کا رب اور کوئی رب نہیں مگر ہم نے ربوبیت کے سارے معنی مخلوق کے اندر پیدا کر دی کسی کو دستگیر بنا دیا کسی کو داتا بنا دیا کسی کو گنج بخش بنا دیا کسی کو حاجت روا مشکل کشا بنا دیا کسی کو بیڑے پار لگانے والا بنا دیا کسی کو شفا دینے والا بنا دیا تو ربوبیت کے سارے معنی ہم نے مخلوق میں پیدا کر دی یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی توحید ہے ایسے بندے جب قبر میں جائیں گے تو قبر کا آسان سوال مر ربو کا تیرا رب کون ہے اب وہ خاص جواب دے گا تمہارے تو بیسوں رب رب تم نے ربوبیت کے معنی بیسیوں مخلوقات نے پیدا کر رکھے تھے آج کس کا نام لوگ مت مار دی جائے گی اس لیے وہ ہاں ہاں لا دادری کہ ہاں کل کلمہ تعجب ہے اتہارے تعجب کرے گا میں نہیں جانتا میں کیوں نہیں جانتا سوال تو آسان ہے جواب سکھائی نہیں دے رہا تیرے تو بہت سے رب تھے کس کا نام لوگ آج تو اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور ہر شہر کا خالق بھی وہی ہے جب وہ رب ہے اور ہر شہ کا خالق ہے تو جس ذات میں یہ صفات ہوں گی وہی معبود ہوگا عبادت کے لائق وہی ہوگا تبھی آگے فرمائے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی سچا معبود حق محبود باطل معبود بے تحاشے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ہر چوک اور ہر کھوچا اور گلی میں آپ کو ایک درگاہ ملے گی بے تحاشا لاکھوں عقل سے کام لو ان میں سے کون خالق ہے خالق ہونا دلیل ہے الہ ہونے کی عبادت کے لائق ہونے کی جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا جو رب ہوگا وہی معبود ہوگا یعنی توحید البودیت دلیل ہے توحید الوحیت کی جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا فلیخلوں کو ضرور سب کو جمع کر کے کہو کہ ایک ذرہ بنا کر دو ایک ذرہ ذرہ کا ایک من یہ ایک چونٹی ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی ایک چونٹی پیدا کر کے دکھا دو ہے پھر یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں معبود کیسے ہو سکتے ہیں معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور رب ہو اور خالق اور رب اللہ ہے وہی عبادت کے لائق ہے جن کو تم پوجتے ہو پکارتے ہو یہ باتیں کرتے ہو ان کا بنا ہوئے ایک ذرہ دکھا دو کیونکہ خالق ہی معبود ہوتا ہے یہ کس چیز کے خالق ہے اور اللہ خالق و کل شہر ہر شے کا خالق ہے ایک بالک ذرے سے لے کر وسیع آسمانوں تک اوپر کرسی اور عرشے مول جو چیزیں دکھائی دے رہی اس کا بھی وہ خالق کو جو نہیں دکھائی دے رہی تو ان کا بھی وہ خالق ہے فناتی فکر بس یہ لوگ کہاں بہکائے جا رہے ہیں افق یا افق افق کا معنی جھوٹ جھوٹی مست اور افق کمانا بہ کرنا بہکایا جانا یہ لوگ کہاں بہکائے جا رہے ہیں کون ان کو بہکانے والا اتنی آیات بینات اور واضح دلائل اللہ تعالی کی قدرت کی اس کی توحید کے مگر یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں ان آیات بینات کے باوجود شرک کرتے ہیں بہت نشر و مقرر کیے ہوئے پھر یہ لوگ عذاب کے مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہے کہ یہ بندے دن رات اللہ کی غیرت کو دلکارتے ہیں غیرت کو چیلنج کرتے ہیں کھاتے اللہ کا پہنتے اللہ کا پیتے اللہ کا زمین اللہ کے آسمان اللہ کے ایش اڑاتے ہیں اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو غیر کے سامنے چھپتے غیر کو پکارتے کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور اس کی قیرت کو دلکارنے والے عبادت مخلوق والے برداشت نہیں کر سکتی ایک شخص ہو ایک بیوی اس کے پاس ہو شوہر ہے وہ اس کے لیے کماتا ہے اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے اگر وہ اپنی حاجت کسی اور مرد کے پاس لے جائے تو شوہر کی خیرت کا تقاضا کیا ہوگا اللہ تو خالق ہے پوری کائنات کا پوری کائنات کو کھلانے والا پلانے والا پہنانے والا اور اگر یہ خلق اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جائے قدر ان کو اللہ کی ناراضگی کا اور عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا کذا لکھا ہی کانو بے آیا چل اسی طرح بہکائے جاتے تھے اللہ وہ لوگ کانوں جو تھے بے آیا اللہ کی آیات کا یہی حضر انکار کرتے مشرقی نمک بہکائے گئے انہوں نے انکار کیا اور یہ پہلے لوگ نہیں ہیں ان سے قبل بھی انبیاء بھیجے انبیاء کی امتیں تھیں وہ امتیں بھی بہکائی گئی ہیں لکھا اسی طرح یوفق فک اللہ بہکائے گئے وہ لوگ قانون جو تھے آیا اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ یا جو ہر انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مانتے جائیں اس کے فرامین کو مانتے جائیں تو توحید ان کے دلوں میں سبز ہو جائے گی تو خی کے ہمیں پر یہ قائم و دائم ہو جائیں گے لیکن آیات کا انکار کر دو آیات بھائی جناد کی توجہ نہ دو تو پھر مہکا نہیں ہے محکابہ ہی ہے پھر شرک ہی ہے پھر غیر اللہ کی عبادت ہی ہے اللہ اللہ بھی جاگ الگ مضر و قرارا بنا اور نعمتیں سن لو رات ایک نعمت ہی دن ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے پورے کائنات اللہ کی خلق ہے اس خلق میں سے ایک اور اللہ کی نعمت سن لو اللہ اللہ وہ ذات ہے الارض قرار جس نے زمین کو قرار بنایا ہے جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنائی یہ قرار کا کمانا جس میں تم آرام کر سکو بآسانی با رہ سکو زمین تمہیں ایسا کر دی بہت بڑی نعمت اللہ کی تمہارا رہن سہن زمین پر اٹھنا بیٹھنا زمین پر چلنا پھرنا زمین پر کاروبار کرنا زمین پر تری یہ زمین جس کے پیٹ کو تم پھاڑ کر باغات نکالتے ہو کھیتی باڑی کرتے ہو فصلیں پیدا کرتے ہو یہ زمین تم کو کھلاتی ہے پلاتی ہے اور جب تم مر جاتے ہو تمہیں زمین ہی پناہ دیتی کہاں دفن ہوتے ہو زمین کے اندر ہی اور یہ زمین تمہارے ایک ایک عمل کی راجدھان ہے تمہارے لیے قرار ہے رہنے کی آرام کی جگہ ہے اللہ نے جو زمین کو پیدا کیا زمین ہلتی تھی تو ولا اتادا اللہ نے پہاڑ بنائے زمین پر میخوں کے طور پر یہ میخے ہیں اللہ تعالی کی بڑوں بالا پہاڑ زمین پر گاڑ دیے تو زمین کی ارتیاش ختم ہو گئی اور زمین پر سکون ہو گئی تو زمین کا خلق اللہ کی نعمت ہے اور ان پہاڑوں کا گاج لینا اللہ کی نعمت ہے زمین کو ارتیاج سے بچا لی اللہ کی نعمت ہے اب تم زمین میں چلتے پھرتے ہو کاروبار کرتے ہو کھاتے پیتے ہو شادی بیاہ کے معاملات کرتے ہو یہ زمین کس قدر تمہاری معاون ہے کس قدر تمہارا ساتھ دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی عظیم شاہ نعمت ہے سما بنا اور اللہ نے آسمان کو چھت بنایا آسمان کو چھت بنایا نظام نیچے زمین بطور فرش کے اوپر آسمان بطور چھت کے اللہ کا خوبصورت نظام اور آسمان اتنے بڑے اللہ کی مخلوق اللہ کی قدرت کی نشانی اور پھر یہ آسمان کھڑے ہیں بغیر ستونوں کے کوئی تصور ہے ایک چھوٹی چھت نیچا کھڑی کر کے دیکھیں ستونوں کے بغیر کتنے وسیع آسمان اتنے وسیع جس کی فصرت کو ہم بیان نہیں کر سکتے یہ سورج ہمارے زمین سے بڑا ہے زمین کتنی بڑی ہے سورج زمین سے بڑا ہے تو سورج کی ایک چھوٹی سی آسمان کے مقابلے میں کیا ہے سات آسمان اللہ نے بنائے اور ساتواں آسمان بغیر ستون کے بغیر سہارے کے کھڑے ہیں کس نے کھڑا کر رکھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کی نشانی تم سمجھتے نہیں ہو جو ذات آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کرنے پر قادر ہے وہ ذات تمہیں قبروں سے نہیں اٹھا سکتا اور ایک تیسری نعمت سب والا رکھوں فاستا میں اس نے تمہاری صورتیں بنائی فاستا میں صوبہ اور اچھی صورتیں بنائیں. یہ صورتیں یہ شکلیں ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کروڑہ لوگ موجود ہیں ہر چہرے پر آنکھیں ہیں ناک ہے کان ہیں رخسار ہیں ہوٹ ہیں پیشانی ہے مگر کسی کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے اس قدرت کی نشانی پر غور کرو کسی کی شکل نہیں ملتی اربوں خربوں لوگ ہیں ایک دوسرے کے چہرے کی مماثلت نہیں ہے حالانکہ چہرہ ایک ہی چند آزاد اور مشتمل شکل نہیں ملتی اس کی قدرت کی نشانی اس میں کیسے یہ فرق رکھے چہروں کے درمیان اتنا دقیق اس کا نظام اور تمہارا یہ عذر بیکار قسم کا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا ایسی قادر ذات کاجر ہستی زمین بنا دی پہاڑ بنا دیے آسمان بنا دی، ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا لوگوں کو بنایا ان کی شکلیں بنائیں، ان شکلوں میں اس کی قدرت کی نشانی ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو اللہ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں ہے کتنی بڑی بدگمانی اللہ کے بارے میں اور اس کی قدرت کا انکار اللہ کی نشانیوں کو نیم کو گنتے جاؤ سب اس نے تمہاری بنائی، بنائی، پس خوبصورت بنائی رزق بھی دیا تم کو میرے بات پقیرہ چیزیں پقیرہ چیزوں سے رزق دیا تمہیں دیکھو رزق کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھو اللہ نے کیا کچھ بنا دیا اناج بنا دیا پھل بنا دیا گوشت بنا دیا ہر چیز پاکیدہ ہی پاکیدہ انتہائی پاکیتا دوسرے مخلوقات کو دیکھو وہ کس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں کیسی روزی ان کی ہے وہ کیا چیزیں کھاتے ہیں کیا چیزیں کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ سال نے کتنی پاکیز کی عطا فرما دی انتہائی پاک اور پاکیدہ اور ان کا رقب تم نے عطا فرما ہے فتوار فتوار بس اللہ تعالی بڑی برکت والی ذات ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے برکت والی ذات کا معنی ہے اس, اس میں برکت ہی برکت, ہی برکت ہی ہر چیز کو بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے کوئی وہاں کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کب سے دنیا کھا رہی ہے اور کب تک کھاتے رہے گی جیسے کہ سارے انسان سارے جن جو گزر چکے وہ بھی آ جائیں جو موجود ہیں وہ بھی آ جائیں جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی آ جائیں اور ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگے اور اللہ سب کو دیتا جائے دیتا جائے دیتا جائے ماں کو سب کو دینے کے بعد فلفار دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی سمندر آپ کے سامنے مار رہے ہیں. ایک سوئی ڈبو کر نکال لو کچھ کمی محسوس ہوگی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی یہ اس کی اس کا رزق ہے اور اس کی ہے تو بڑی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے وہی زندہ ہے خبر دونوں ہیں. اور جو خبر معرفہ ہو تو کلام حضر پیدا ہو جاتا ہے وہی زندہ ہے باقی کوئی زندہ نہیں باقی سب کی زندگی آرزی وہ زندہ ہے. اس کی زندگی حیات اس کی مستقل ایسی ذات ہے ہمیشہ سے ہے جس پر کبھی ادل نہیں آیا اور ہمیشہ رہے گا کبھی فنا نہیں آئے گا ازلی اور ابدی اللہ ازلی اور ابدی ہے ازلی کا معنی کبھی معذوم نہیں تھا ہمیشہ موجود ہے اور ابنی کا مانا کبھی معلوم ہوگا نہیں ہمیشہ موجود رہے گا وہ جن والوں بھی جن بھی مر جائیں گے فرشتے اس مر جائیں گے پرندے چرندے جانور سب مر جائیں گا کہ ملائکہ بھی ایک اللہ باقی وہی زندہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی فض مخلصین اللہ الدین پس پکارو اس کو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے مخلصین یہ حال واقعی مخلث اس کو, کو پکارو اس حال میں اس طرح کہ اسی کے لیے دین کو خالص رکھو خالص اس کی عبادت ہو خالص اس کا دین ہو نہ دین میں کوئی ملاوٹ ہو نہ عبادت میں کسی قسم کا شرک ہو نہ کوئی ریاکاری ہو اخلاص پر قائم ہو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ جی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے قل کہہ لیجیے انی تھی من من دون اللہ بے شک میں روکا گیا ہوں منع کیا گیا ہوں ان یہ کہ عبادت کروں میں ان لوگوں کی تدعون من دون اللہ جن کی تم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ لوگ ہوں پتھر ہوں حجر ہوں شجر ہوں کچھ بھی ہوں جن جن کو تم اللہ کسی کو پکار تو مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں پیچھے توحید کا ذکر ہے ان مخلصین کو پکارو اسی کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خارج کرتے یہاں نہیں غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا ہے ایک اللہ کی عبادت اور ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور انکار ثابت یہ کیا گیا کہ توحید کا عقیدہ نفی با ہے خالی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو،, کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہ توحید کامل نہیں ہے جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ ہو ہر غیر اللہ کی نفی نہ ہو جیسے مقدم ہے اللہ اس بات ہے لا الہ کوئی معبود نہیں نفی کوئی ہر معبود کا انکار اور اللہ ایک اللہ کی توحید کا اثبات اور اقرار توقید ہے توحید نفی میں اس ہے خیر اللہ کی ہر خیر اللہ کی, نصیح. خیر اللہ کی نصیح. ایک بندہ اگر اللہ تعالی کی توحید کا زبان سے اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر لے کہ وہ ایک ہے اور پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس کی توحید کامل ہے نہیں بھی کامل کیوں نہیں زبان سے اقرار بھی آ گیا دل سے تصدیق بھی آ گئی اور پوری زندگی عملن ایک اللہ کی عبادت کی ہے پھر توحید کامل کیوں نہیں اس لیے کامل نہیں ہے کہ غیر اللہ کا انکار نہیں کیا جب تک ہر خیر اللہ کی نفی نہ کرے غیر اللہ کا انکار نہ کرے ہر غیر اللہ کو تعاون قرار دیتے ہوئے اس کا انکار نہ کر دے توحید مکمل نہیں ہوگی کے واضح اس بات ایک اللہ کو عبادت کرو اور جو آیت ہے اس میں نفی کی توحید ہر غیر اللہ کی نفی ہر غیر اللہ کا انکار کل کہہ دیجئے انی نحیت بے شک میں منع کیا گیا روکا گیا کس چیز سے اللہ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب سے مجھے منع کیا گیا پکارنا صرف ایک اللہ کو عبادت صرف ایک اللہ کی لمبہ جا لما جا نہیں من تمہیں پکارے میں کل انہی تو کہہ دو کہ میں منع کیا کہ روکا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لمبا چائے البئی نہ رب جب آئی میرے پاس دلیل میرے رب کی طرف سے رب کی طرف سے دلائل آ گیا ان دلائل کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت کیسے کروں رمث کی توحید کے دلائل وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے عبادت کے مستحق ہے باقی سارے معبود باطل ہیں جبکہ دلائل میرے پاس آ گیا تو غیر اللہ کی عبادت میں کیسے کروں مجھے روکا گیا منع کیا گیا صرف ایک اللہ کی عبادت کروں معنی یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے عمر سے اللہ کی عمر سے نسوخی لاشرع وہی نفی اور اس بات کل ان سلا و نسخی اس بات ہی تو توحید ہے میری پوری زندگی بدنی باتیں مالی باتیں اللہ کے لیے اور لاشرع النفی اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ توحید اس باتی اور توحید ہے منفی بزا لکھر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے یہ عقیدہ کسی بندے نے نہیں سکھایا نہ میرا عقیدہ ہے اللہ کا عمر ہے اس کا آدر ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں ہر غیر اللہ کا انکار کروں یہاں بھی فرمایا جب کہ درائل میرے پاس آ گئے تو مجھے روکا گیا منع کیا گیا کہ میں کیسے عبادت کروں غیر اللہ کی ہر غیر اللہ کی عبادت سے مجھے منع کیا گیا حکم دیا گیا ہے ان اس لیمان رب العالمین کے میں رب العالمین کے لیے اسلام سر اس جکا دوں کسی معاملے میں نافرمانی نہ کروں یہ اللہ کا آڈر ہے اللہ کا حکمت یہ بھی تو تمہاری سامنے تمہاری خلقت کے مراحل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے تخلیق آدم مٹی سے ہوئی. تمہارا اصل مٹی سے ہے تم بھی مٹی سے ہو مٹی سے ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مٹی سے اناج پیدا ہوتے ہیں پھل پیدا ہوتے ہیں گوشت پیدا ہوتا ہے اور تم وہ سب کھاتے ہو اور وہ کھاتے ہو تو نتخہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی مرد اور عورت میں تو گویا مٹی سے پیدا ہوئے مٹی سے درامد شدہ سیدھے تم استعمال کرتے ہو کھاتے ہو اور تم طاقت مہیا کرتے ہو نطفہ پیدا ہوتا ہے اور وہی تخلیق آدم میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے وہ نطف نطفہ, نطفہ, نطفہ, نطفہ ہر بندے کی تخلیق کا آغاز ہے رحم مادر میں جو ٹپٹتا ہے اور پہنچتا ہے بس سنائی و تار ایک مما درا کا لما اور آگے جو ہے وہ انسان کی تخلیق فیمخ خواہ جے بتائے وہ جو نطفہ نکلتا ہے کمر سے اور سینے سے عورت کے سینے سے اور مرد کی کمر سے انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ چالیس دن رتسر کی شکل میں رہتے فلم آلہ خان پھر خون جما ہوا خون وہ بھی چالیس دن کے لیے یو ہو جو تم تفلا فرلا تم کو نکالتا ہے بچہ بنا کر مضح کا بھی ذکر دوسرے مقامات پر گوشت کی راستہ ہڈیاں پھر انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے پھر تم کو نکالتا ہے بچہ بنا کر فب مل سب اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو فب مل و اور پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ سب ایک انسان نطفہ پھر علاقہ پھر مضخہ پھر طفل اور پھر جوانی شباب پھر شیخوخت مڑھاپا تو من, يتوف... من, من کو میں پہنچنے سے مقررہ میعاد کو جو بھی انسان پیدا ہوتا اس کی میعاد مقرر ہے وہ کب تک زندہ رہے گا یا کب اس کو ختم کر دیا جائے گا کچھ لوگ نسخے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آلہ اور مزغہ اور وہ اس مرحلے میں ختم ہو جاتے ہیں پورا ہو پاتا. کچھ لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں کچھ جوانی میں فوت ہوتے ہیں کچھ بڑھاپے میں فوت ہوتے ہیں اور کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ان میں ارض العمر آ جاتی اور ہر چیز جواب دے جاتی ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے کوئی چیز یاد نہیں رہتی سارا نظام شل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک وقت مقرر سے کام لو ان سارے مراحل کو دیکھ کر کیسے شکن مادر میں یہ مرحلے تیار ہوتے ہیں کیسے لطفہ پھر آلکھا پھر مضخہ بچے کی تیاری ہڈیوں کا نظام پھر بچے کا تولد ہونا پھر آگے بڑھنا جوانی بڑھاپا سب مراحل تمہارے سامنے عقل سے کام لوگ یہ کرنے والا کون ہے ان سارے مراحل میں انسان کو پہنچانے والا کون ہے لطفے سے علاقہ بنانے والا کون ہے علاقہ سے مضغر بنانے والا کون ہے مضغر سے بچہ بنانے والا کون ہے بچے کو جوان کرنے والا کون ہے مرافے عمر میں پہنچانے والا کون صرف ایک امداد مرزت عقل نہیں ہے جو اللہ ان سارے امور پر قاضر ہے وہ تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھا نہیں سکتا یہ تم نے محض قبر کی بنا پر نبی کے نبو کو جڑلانے کے لیے ایک باطل قسم کو تلا تلاش رکھا ہے معطل قسم کو کہ قبروں سے دوبارہ زندہ کیسے ہوگی اتنے آیات بینار تمہارے سامنے آگے مردہ سنی کیسے زندہ ہوتی ہے آسمان کی تخلیق زمین کی تخلیق سورج جان ستاروں کا نظام خود انسان کی پیدائش اتنی آیات اللہ ان سب پر قاضر اللہ ان کا خالق ہے ہر شہر کا خالق ہے وہ ہر شہ پیدا کرنے پر قادر ہے صرف قبروں سے مردہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے عقل سے کام و امید وہی اللہ زندہ کرتا اور مارتا پیدا کرنا اس کا کام مارنا اس کا کام سال نظام اس کے ہاتھ میں فإنما اور سے کام لو جب وہ کسی عمر کا فیصلہ فرماتا ہے تو کن, کہہ دیتا ہے وہ چیز ہو جاتی کن کہہ کر اسے آسمان بنا ڈالے کن کہہ کر اس پیدا کر دی تو کن کہہ کر وہ قبر سے مردوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتا اگر اس کا کن ہے ہر کن سے بنا دی تو کن کہہ کر وہ مردوں سے قبر سے مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا قیامت کیوں نہیں قائم کر سکتا اس کی قدرت کی ہر شے کو مانتے ہو تو صرف نبوبت کا انکار کرنے کے لیے تم نے قدرت رشا ہوئے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن اور وہ ہو جاتی ہے اللہ جب قیامت قائم کرے گا کم کہے گا وہ محید ہو جائے گی قبریں پھٹ جائیں گی اور تم قبروں سے زندہ ہو کر نکلو گے ارض ناصر میں جمع ہوگے ربطالہ کے سامنے کھڑے ہوگے وہاں پھر سوال و جواب ہوں گے باتیں ہوں گی اس کے بعد کیا ہے عذابِ علی میں تمہارا تمہیں موقع دیا گیا نبی کی نبوت مان لو قبول کر لو ایمان لے ہو, اپنے آپ کو جھکا دو مگر ایک ازر تم نے بہانہ تلاش کر کے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر کیا اور کرتے رہے کرتے رہے حتیہ کہ خبروں میں پہنچ گئے قیامت قائم ہوگی اللہ کن کہہ کر سارے مردوں کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر لے گا اب بتاؤ کیا جواب دوں گی کیا حساب دے اللہ تعالیٰ تاریخی خشیت اور خواب راز اللہ رب العزت ہمیں سچا قید فرمادے صحیح ایمان بلّہ تھا فرمادے جم سب کی کامیابی کا باعث بن جائے اور سبب بن جائے اقول مصطفیم الحمد للہ رب العالمين